الحمد للہ الحمد لین تو ونست ناشر و چروا علی و انا اعوذ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا لم الله د شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وعمد وبارك وسلم تسليما کتی رنگ کتار پا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم خزو سن تلان وقالت فقط فاض فوزن عزیم وقال صلى الله عليه وسلم خی من ينفع الناس أو كما قال سرات وہ تسلی میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا و رف تھا رف تھا جس نے کون کوم تاقل جی وہ رف تف تھا جس میں قوم کو منزل عطا کر جی کلی آغاز تھا جس کا چمن انجام تھا جس کا سلو نبیم میرے نوجوان دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں کو روزانہ برسا اور ایسے میں ایک پر برو کیجیے نا اور بیٹھے میرے نوجوان دوستو ہو اور ساتھی ہو گزشتہ کی طرح میں یہ احساس پھر آپ کو دلانا چاہوں گا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بات شروع کرتے وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر وقت سے پہلے ہم اس رب کے گھر میں حاضر ہو گئے تو یہ علامت ہے یہ نشانی ہے یہ ضمانت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ دستور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے جس سے تھوڑا بہت بھی قربت کا قریبی کا رشتہ ہوتا ہے ہم اسے پہلے بلاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت زور سے بولو کرتا ہے اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا تو ایک چالیس کو ضرور بلا کب بلا تھا کب بلا تھا لیکن اس نے ایک بجے بلا لیا اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جمعہ کا یہ جو وقت ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے ایک راز ہے کہ جمعہ کا دن جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے ایمان والوں کو دیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اس دن کو عید المؤمنین بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے عید کا دن ایمان والوں کے لیے خوشیوں کا دن اور اس اعتبار سے بھی علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی اس کو عید کا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ اس لمحے میں بندہ جب کوئی فریاد کرتا ہے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو اس کی فریاد کو خالی اور واپس جانے نہیں دیتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ مانگنے کا دن بھی ہے اب کون سا ہے کم قبولیت کا وقت ہے یہ بتایا نہیں آیا جیسے شب قدر کا معاملہ ہے کہ شب قدر کو علما کہتے ہیں کہ اللہ نے چھپا کر بھی کرم کر دیا کہ چھپا کر کر بھی احسان کر دیا کہ جو قدر ہیں وہ آخیر اشرے کا پورا احتکاب کرتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں اور جو ٹیمپریری ہے وہ چھبیس کو کنفرم کر لیتے ہیں سمجھ لیا؟ تو شب قدر کی تلاش میں قدردہ آخری اشرے کا اعتقاف کرتے ہیں آفر علماء کہتے ہیں کہ جب وہ شب قدر کی تلاش میں محنت کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں تو اللہ وہ ایک رات تو ان کے حصے میں ڈال ہی دیتا ہے لیکن جو نو ایکسپا اس رات کی تلاش میں لگائی تھی اللہ اس کا ثواب بھی رمضان کی مارکیٹنگ اور اس کے بھاو کے حساب سے ضرور تو ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ظاہر بات ہے ایک تفصیل نہیں کرنا ہے مجھے میں صرف ایک عالم دین میں جو کہا وہ اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کو سیریسلی ایمان والا مسلمان جو ہے وہ سیریسلی اپنے دماغ پر کے لے کہ نہیں آج ایک خوشی کا دن ہے آج اللہ سے لینے کا دن ہے آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے اور اپنی زبان میں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ ویسے بھی نظر آ جاتا ہے ہے نا تھوڑا خوشبوئیں بھی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے بھی لوگ نظر آتے ہیں نا ویسے میں نظر آتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ نے جمعہ کا دن دیا ہے تو خدا سے لے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا مانگ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اب خدا سے مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے دعائیں نہیں مانگتے مانگنا چھوڑ دیا جبکہ پیارے آقا جناب محمد مصطفی زور سے کہہ دو پوری مسجد گونجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادا دعا عبادت کا مغز ہے مغز ہے جیسے اگر جمعہ کے دن گوشت لائے ہو گے یا نلیاں لائے ہو گے تو نلیوں کا اصل کیا ہوتا ہے ارے بولو گودا تو چھوڑ دیتے کیا نہیں झटक के सामने वाले को इशारा करना पड़ता हो गया फिर देखते تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مقص ہے یعنی آپ نے نماز پڑھا آپ نے تلاوت کیا، آپ نے, ذکر کیا آپ نے نوافل پڑھی آپ مسجد میں آ گئے تو اللہ خوش ہو گیا اب اے عقلمندو اے ہوشیارو دعا عبادت کا مقز ہے نبی نے اشارہ کر دیا کہ اب اللہ کو خوش کر لیا تو اللہ سے لیے بغیر نہ جاؤ لیکن ہمارا کیا ہو گیا اگر ہمارا بس چلے تو امام جو تیس سیکنڈ کی اب تو آج کل تیس سیکنڈ کی دعا ہو گئی کتنے سیکنڈ کی ہمارا بس چلے تو وہ تیس سیکنڈ کی دعا بھی ہم ختم کروا مانگنے کا رواج ختم ہو گیا اللہ کے سامنے رونی اور گڑ کا معاملہ ختم ہو گیا لوگ گرگر کرتے تھے رویا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالات کیسے بھی ہو حالات کا منصوبہ بندی کے ساتھ مقابلہ ضرور کرنا ہے لیکن اللہ کے نبی وسلم نے ایک ہتھیار کے طور پر یہ بھی کہا تھا کیا کہا تھا المؤمن دعاء دعا دعا مومن کا ہتھیار ہے ہتھیار ہے کیا ہے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹا گیا ہے. ہے نا یہ ایک الگ بحث ہے میں نے اس سے پہلے کیا تھا کہ پہلے تیاری بھی کرنا ہے منصوبہ بند ان حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے جس کا ایک نمونہ آپ نبی کی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں کہ چند مٹھی بھر جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں دونوں طریقہ ہمارے سامنے ملتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست انداز میں صحابہ کو تیار کرتے ہیں صف بندی کرتے ہیں میدان میں بہت بہتر انداز میں کھڑا کرتے ہیں لیکن ایک طرف ایک رخ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی وسلم خیمے میں سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں او خدایا یہ آج مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ ہیں او مالک او رب العالمین یہ ہزاروں کا لشکر سامنے ہے یہ مٹھی بھر جماعت میرے ساتھ میں ہے او خدایا او رب العالمین یہ اگر مٹھی بھر جماعت آج اگر ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی قیامت تک باقی نہ رہے گا اب یہ واقعی کی طرف اشارہ کر کے دونوں چیزیں میں نے سمجھایا کون سی چیز ارے بولو تیاری بھی ہے نا ورنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کر سکتے کہہ کہ سکتے تھے صاحب کو ایک کام کرو کوئی ٹینشن نہیں گھر میں رہو میں دعا مانگ رہا نہیں سمجھا یہ بھی اشارہ سمجھ یہ بھی اشارہ سمجھ لو کیونکہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کیوں؟ تیاری کچھ نہیں ہے نا اور سارے مسائل کا حل پھر علامہ اقبال نے رونا رہا نا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاسانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر علامہ اقبال نے رونا رویا کہ رحمتی ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور پھر شکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارک آراہ میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے کبتے ہوئے شہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں تلواروں کی پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہے نا لیکن پھر اسی شکوا اور شکایت کا جواب علامہ اقبال نے دیا کہ پہلے تیاریاں ہوتی تھی پہلے ہم میدانوں میں اترا کرتے تھے پہلے ہم کلیسا میں خدا کے نام کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے پہلے ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا کرتے تھے پہلے ہم سمندروں میں اپنی کشتیوں کو ڈال دیا کرتے تھے پھر ہم کنارے پر آ کر اپنی کشتیوں کو جلا دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہ مسجد آباد نہ دعاؤں کا معاملہ نہ